بعض مات نماز کی ادائیگی کے بعد کچھ لوگ ذکر و اذکار یا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور الگ الگ پنکھے چلا کر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بارے میں فرمائیں کیا یہ صرف ہے یا ایسا کرنا صحیح ہے دیکھیے اگر نماز کے بعد بہت سے لوگ تلاوت قرآن مجید ذکر و اذکار کرنے کے لیے بیٹھیں تو بعض عرف میں چیزیں داخل اب اس کا عرف یہ ہے کہ یہ پنکھے اور بتی اور بجلی چونکہ نمازیوں کے سہولیت کے لیے لگائی گئی تو اب تلاوت اگر کر رہا ہو تصوی پڑھ رہا ہو تو اس میں اگر وہ پنکھے جاری رہیں تو اس کو اصراف نہیں کہیں ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ آرام کرنے کے لیے بیچ میں سو جائیں اور پنکھا چلائیں یہ تو آپ کے ذاتی مقصد کے لیے ہوا لیکن تلاوت یا نوافل پڑھنے میں اگر پنکھے چلیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں اس کا عرف یہ ہے کہ چونکہ ساری دنیا میں ایسا ہوتا اس لیے یہ جائز اگر کوئی شخص قائد اعظم کو کافر کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور یہ بھی کہے کہ پاکستان اصل میں انگریزوں کو سازش سے بنا اور قائد اعظم ان کے ایجنٹ تھے کیا افر کا حکم ان پر لوٹے گا اب یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں ہے نہیں تو قائد اعظم اکیڈمی سے رجوع کیا جائے سمجھے صاحب ہاں اب رہا کہ بات آپ بیٹھے ابھی جی ہاں بات چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق بنیادی طور پر ہمارے معاملات سے نہیں ایک بات تو یہ آپ کے ذہن میں رہ بھرا یہ کہ قائد اعظم کافر تھے یا مسلمان تھے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ میں اس کے دو چار آپ کو چیزیں بتاتا ہوں مثال کے طور پر اگر قائد اعظم کافر تھے بے دین تھے لادین حکومت بنانا چاہتے تھے تو ان کا ایک تعلق ہو گیا تھا ہندوستان کے ایک پارسن عورت تھی جس کا نام تھا رتنا بائی رتنا بائی سے ان کا نکاح ہوا اگر وہ بالکل ہی لادین سیکولر قسم کے آدمی تھے تو اس کو مسلمان کیوں کرایا اس کو کلمہ کس نے پڑھایا مولانا ابد العلیم صدیقی رحمت کے بھائی تھے علامہ نظیر احمد خوجندی. انہوں نے اسلام قبول کرایا رتنا بھائی ڈائریکٹر قائد عظم اکیڈمی سے کا کا اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کہ رتنا بائی کو اسلام قبول کرانے والے مولانا نظیر احمد خوجندی صاحب تھے جو نورانی صاحب کے چچا علامہ ابد العلیم صدیقی رحمت العالے کے بھائی ہیں اب اس کو اسلام قبول کرایا اور اس کا نکاح بھی ہوا اگر وہ سیکولرزین ہوتا تو اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی جو عورت آتا ہے نکاح کلو نکا کی بھی کیا ضرورت وغیرہ وغیرہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب تحریک پاکستان چلی تو یہ جو خان برادران تھے ولی خان اور عبد الغفار خان وغیرہ انہوں نے مسلم لیگ اور جنا صاحب کو کہا کہ دریائے اٹک یہ عبور نہیں کر سکتے نہیں آنے دیں گے ہم تو تاریخ دیکھیے ہم نے اس پر تحریک پاکستان میں لکھا بھی ہے بار پڑھ بھی لیجیے لے کر کے وہ یہ تھا کہ ان کو کون لے کے مولانا عبدالحامد الحامد بدایونی مولانا عبد العلیم صدیقی انہوں نے سرحد کا دورہ کیا اور تین علماء ماں قابل ذکر حضرت علامہ مولانا مفتی شائست گل سہا مفتی آزم سرحد اور حضرت علامہ مولانا پیر صاحب زکوڑی شریف حضرت علامہ مولانا پیر صاحب مانکی شریف یہ اس زمانے میں بہت بڑے مشائق اور علماء تھے انہوں نے جنا صاحب کو بلایا کہ آپ آئیے ہم آپ کو سرت کی دعوت دیتے ہیں اور دعوت دینے پر بلایا دریائے اٹک ان سے ابور کرایا ان کے اتنے موری تھے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سک پھر اس کے بعد وہاں بقول پیر مانکی شریف صاحب کہ تین دن وہاں کانفرنس ہوئی تو پٹھان تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سب قوم انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ شیع ہیں یہ تین دن کی کانفرنس میں آپ اپنے سنی ہونے کا اعلان کریں تم ہم مسلم لیگ کو ووٹ دیں تو پیر مانکی شریف صاحب کا کہنا یہ ہے ہمارے پاس اس کی دستاویز موجود ہے جینا صاحب نے لیا قطع ہے بہرحال مسلکن وہ سنی تھے بدائیوں کے رہنے والے تھے تو ان لوگوں نے باضابطہ اعلان کیا کہ میں سنی مسلمان تب جا کر سرد والوں نے ان کو ووٹ دیے اب رہا یہ کہ وہ بنیادی طور پر کھوجا تھا ان کا خاندان ان کے ابا کا نام جنا پوجا تھا کھڑ در میں وہ پیدا ہوئے اور قدر قریبی مدرسے میں وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد لندن چلے گئے اس کے بعد وہاں آئے ایک خط ان کا ایک بڑی زخیم کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرہ محدث دکن اس میں جنا صاحب کا ایک خط چھپا وہ کتاب میرے پاس موجود ہے ایک محدث دکن تھے جن کا نام تھا ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی بہت بڑے محدس تھے بہت شاندار مزار آسوجا جا ان کی پانچ چھ جلدوں میں اتنی شاندار کتاب ہے کہ نماز سے متعلق مسائل امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ کے مذہب پر انہوں نے حدیثیں جمع کی اور بہت بڑے محدس تھے وہ اور شاگرد تھے وہ علامہ انوار اللہ خان صاحب جن کو تکن حیدرآباد کا شیخ الاسلام کہتے ہیں وزیر تعلیم مدیر المہ امور مذہبی ان کے وہ شاگرد تھے تو ان پر ایک تذکرہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کا نام ہے ڈاکٹر عبد الستار جو اس وقت بھی ابھی زندہ ہیں شکاگو میں رہتے تسکر دکن میں انہوں نے خط لکھا جنا صاحب کا اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدیث علی پوری رحمت اللہ وہ حیدرآباد دکن میں تھے اور جنا صاحب جو تھے وہ بمبئی میں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک جانماز ایک تسبی ایک مسلح یہ جنا صاحب کو بمبئی بھیجا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدس علی پوری رحمت اللہ جو تحریک پاکستان کے سفے اول کے گویا لیڈر تھے اور عالم بھی بہت بڑے محدس تھے, تھے یہیں گویا مزار ان کا پاکستان یہیں سے ان کا تعلق تو تینوں چیزیں لے کر جنا صاحب نے پیر صاحب کو خط لکھا وہ خط جو ہے وہ تس کے رہے سے دکن میں موجود اس میں جنا صاحب نے لکھا کہ آپ نے مجھے مسلح اس لیے بھیجا تاکہ میں نماز پڑھوں آپ نے تصویر مجھے اس لیے بھیجی تاکہ میں حضور علیہ السلام پر دورو شریف پڑھوں اور آپ نے قرآن مجید اس لیے بھیجا کہ پاکستان بننے والا ہے چونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہوگا اس لیے اس تحفے کو میں نے قبول کیا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ خط تسکر مودی سے دکن میں آج بھی موجود ہے اور کتاب اس فقیر کے پاس موجود اب رہیے کہ وہ کیا تھے ان کی تقفیر بھی کی گئی کسی نے مسلمان بھی کہا ان کے کفر پر ایک بڑی زخیم کتاب ہے جس کا نام ہے تجانی سننا مولانا کاری محمد طیب صاحب پیلی بھیت کے رہنے والے انہوں ان کے کفری اقوال نقل کر کے انہوں نے بھی کہا مفتی محمود ان کے لیڈر حبیب الرحمان لدھیانوی یہ تو کافر تو چھوٹا لفظ ہے اس کو کہتے تھے یہ کافر آزم ہے اور یہ کہتے تھے کہ نہرو کی جوتی کی نوک پر ایک ہزار یا دس ہزار جنا قربان کیے جا سکتے ہیں یہ سب کانگریسی مولوی تھے انہوں نے یہ کہا اب رہا اس کا کفر اسلام اس کے زیادہ ہم نہیں اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے ان کا خاتمہ کیسے اور کس طرح ہوا ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ وہ مشہور ہو گئے تھے کہ مسلمان ہو گئے اس لیے شبیر احمد عثمانی سامنے ان کی نماز جنازہ پڑھا لیکن شیا بھی اڑ گئے کہ جی ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے جناسات ایک مرتبہ کسی میٹنگ میں گورنر صاحب کے یہاں یہ بات ہو گئی کہ دیکھیے شیوں پر اتنا ظلم ہو رہا مارے جا رہے ہیں امام باڑوں میں حالانکہ جنا صاحب خود جو تھے وہ شیعہ تھے اور جب وہ مرے ہیں تو شیعہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی میں نے کہا بھائی ذرا تاریخ درست کر لو سنو میری بات دیوبندی بریلوی کا تو معاملہ الگ ہے شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ اسی لیے پڑھائی کہ جنا صاحب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ایک بات اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جو شیو نے نماز جنازہ پڑھائی زبردستی کا جنازہ شیو نے نماز جنازہ پڑھائی اس میں ایک امام تھا دس آدمی تھے گیارہ آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی جنا صاحب تو گیارہ آدمی جس کی نماز جنازہ پڑھیں تو آپ کہتے ہو کہ شیا شیعہ, شیعہ تھے جنا اب کیا حقیقت حال ہے اللہ بہتر جانے وہ ہم سے یہ سوال جو ہے متعلق ہی نہیں مگر اتنی میں نے اپنی معلومات آپ کو بیان کر باقی میری کتاب میں تفصیلات موجود کیا موجودی کو ابھی ذرا سا